میرے بھائیوں بھائی ابو السلام نے ایک سبق ہم کو دے دیا کہ جب بھی اولاد مانگو اللہ سے تو یوں مانگو یا اللہ نیک دے دے یا اللہ نیک بیتا دے رب حبلی من الصالحین زکریہ نے کہا تا رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے اذا رب حبلی من الصالحین میرے آقا فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آت کی موجود ہے حدوث ماتے جب بندہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو واپس جاتی ہیں ایک ساتھ رہ جاتی ہے دنیا جاتی ہے اولاد جاتی ہے مال جاتا ہے اور عمل جاتے ہیں بزرگ مارتے جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے پھر عمل رہ جاتے ہیں باقی سب کچھ واپس ہو جاتا ہے عمل عمل کیسے میرے آکا فرماتے ہیں حدیث حدیث لمپیو سے اور ہی نصاب آکا فرماتے ہیں خبر میں جانے کے بعد جس کے عمل دیر سے پہنچے کیا منع نہ پہنچے دیر سے پہنچے گا مانا نہ پہنچے صحیح عمل اس کے ہے ہی نہیں لمپیو سے اور بھی نصاب فرماتے ہیں جلدی سے اس کو حسب نسب نہیں چھڑا سکتا جہنم سے عمل نہ ہوئے تو جہنم سے حسب نسب نہیں چھڑا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پتری سے اپنی بیٹی سے مالی عمل کرنا عمل کرنا قیامت کر اللہ کے من اللہ سیاح میری بیٹی فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ میرا ابا میرے ابا جان کائنات کے سرپراز ہمیں بخشی جاؤں گی نہیں اس نسبت سے نہیں اے مالی لا ان کے میرا شیٰ تیرا دامن امنوں سے خالی ہوا تو میں قیامت کے دن تجھ کو رب سے بچا نہیں سکوں گا اللہ یہی کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانگو تو کیسی اولاد میرے آتا فرواتے ہیں سب کچھ امن رہ جاتے ہیں لیکن ایک بات اور بھی باقی رہ جاتی ہے کیا وہ پیچھے سے دعائی کرتا ہے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے بخش کو بخش دے محدسیم اکرام کہتے ہیں نہ دعا مانگے نیک ہو کام کرتا ہو نیکی کے جماعت پڑتا ہو حج کرتا ہے سکاپ دیتا ہے روزے رکھتا ہے وہ کچھ بھی نہ کہے اس کے عمل کرنے سے ہی ماں باپ کو سوال ملتا چلا جاتا ہے کتنی برکت ہے اولاد کی جن کو اولاد نہیں اللہ ان کو دے دے اولادا صاحب فرما دے تو اولاد کی بڑی برکت ہے اتنی بڑی بر... نیک اولاد کی باد اولاد کی بات نہیں ہے کنانے نور پسرے نور با بدام خاندان شد بدوں کے ساتھ بدوں کی مجارٹی میں بیٹھ گیا نو علیہ السلام کا بیٹا تو خاندان ختم ہو گیا اس کے بعد پر کہتا ہے شاید کہتا ہے اے سگے چند کہ مردما گریف مردم شد وہ کہتا ہے کا کہ کتے نے چند دن صحیح مردوں کے قدموں میں گزارے وہ مرد بن گیا ان کی سمتیں اپنا لی حتہ جو اس کا ذکر قیامت تک کے لیے قرآن میں پڑا جا رہا ہے اور میرے بھائیوں ہمیں اگر اولاد مانگنی ہے اللہ سے تو کیسی مانگنی چاہیے نیک سالے اللہ اطا فرمائے اور جس شخص کی اولاد ہے لیکن غلط ہے بے سکون ہے اس کو زندگی میں اللہ ان کی اولاد کو نیک کر دے اللہ ان کی بے خرابی اور بے سکونی کو دور فرما دے بیٹیاں نیک ہوں بیٹے نیک ہوں بیٹیاں شرم و حیا والی ہوں بیٹے شرم و حیا والے ہوں اچھی اولاد اللہ تطاف فرما دے جو قیام اتن ذخیرہ بنے کام آئے کیسی اولاد دور تشریف فرما ہے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں احمد عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں میرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین بچے اللہ کی راہ میں بچپن میں بچپن میں مر گیا چلے گئے اللہ کی طرف وہ قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے ماں باپ ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے ایک عورت بیٹھی وہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ جس کے دو فوت ہو گئے ہوں بچپن میں حضور نے جس کے دو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گی ماں باپ کو ایک عورت بیٹھی سے اس کا ایک فوت ہوا تھا کہنے لگی یارسول اللہ جس کا ایک بیٹا فوت ہو وہ حضور نے وہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے اما جان عائشہ صدیقہ صدیق دل سے آئی نکلتی ہے دل سے کوئی بیٹا نہیں کوئی بچہ نہیں آرس کرتی ہے اور اس بول رہا جس کا کوئی ہی نہیں ہے کھیت یہ تو ہے فوت ہوئے جنب میں چلے جیسے ہے ہی کوئی نہیں خرم ہے عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس کا کوئی نہیں ہے قیامت کے دن اس کا میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا باقارف کا سلسلہ آتا فرمایا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نیکی شرط ہے توحید ہی سنت پر عمل کرنا شرط ہے اللہ حکبت آزمائے شادی بیٹا تو مل گیا اس کے بعد جب کام کاج کے قابل ہو گیا بیٹا باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگا تو اللہ نے ایک خواب دکھا دیے علیہ صاحب تین دن خواب آتا رہا صدقات کرتے ذبح کرتے اونٹوں کو اب پھر خواب آ گیا تو اپنے بیٹے کو بلایا سوج بوجھ تھا کی؟ لیکن مچور نہیں ہوتا کام کاج قابلی قابل تھا نا ابھی سوج بوجھ تو کی؟ بیٹے کو پوچھا بیٹا کنوافن بنا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی ازباہ کا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خاندو ترا دیکھ تری کیا رائے ہے ترا رویت عیمی بھی ہے اور رویت ذہنی بھی ہے فکری رویت کیا معنی نا ترا تری ذاع کیا ہے سو, سوچ کے بتانا ترا اللہ بیٹا کس کا ہے بیٹا کیسا ہے اللہ نے جس کی سرسے پہلے ہی بتا دی تھی اے ابراہیم فوت شرما بےغلامن حلیم حلم والا یہ لدنی حلم ملا ہوا ہے فوت شرملہ بےغلام علیم صورت میں ہے بےغلامن علیم علم والا اللہ نے اس کو بہت بڑی بصیرت عطا کر رکھی تھی اس نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا یا ابا جان کر ہے جو حکم ہو رہا ہے کیا مانا بیٹے تو اتنی سوجھ بوج ہے کہ خواب میں جو مل رہی ہے نا بات یہ حکم اللہ کا ہے ابراہیم کی اپنی بات نہیں ہے کوئی خواب اضلاع و حالات میں سے نہیں ہے بیٹا یہ سمجھتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں اگر باپ بادے ہیں رو انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے یا اب عطی فو مر اب بازار جو حکم ہو رہا ہے کر گزریے کیا مانا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اسماعیل کی رائے ہو یا ابراہیم کی رائے ہو رائے کو دخل نہیں ہو سکتا جہاں اللہ کا حکم آ جائے یہی بات دین کی ہے جہاں دین کی بات ہو کائنات کے رب کی قسم قرآن کی بات آ جائے محمد رسول اللہ کی بات آ جائے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہاں کسی کی رائے کا دخل ہو سکتا سوال ہی پیدا ہوتا ہے یدین اللہ کی طرف سے رائے نہیں ہے وقیاس سب سے پہلے ملو من کا سبلیس سب سے پہلے رائے سے کام کس نے لیا اول کا سا ابلیس سب سے پہلے قیاس سے کام کس نے لیا ابلیس نے لیا ابلیس آگے وقت آ رہا ہے ابلیس کا سورت کے کیا میں ابلیس نے سب سے پہلے قیاس سے کام لیا کیا آگ جلتی ہے اوپر تو جاتی ہے اور مٹی گراؤ نیچے گر جاتی ہے اور نیچے گرنے والی کو میں, سجدہ کیا کروں؟ میں تو ہوں ہوں。آگے آگ اٹھتی ہے اس سے عزت نہیں ملا کرتی ہے تو جتنا مرضی اوپر چل اوپر کر چل اوپر سر اٹھا اٹھا کر, کر چل لن تک اب تب جی تکبر کہ کرتے کرنے والے تو زور سے زمین پر پاؤں مارتا ہے زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور اوپر سر گھاٹ چلتا ہے پہاڑوں کی بلندی کو نہیں چھو سکتا تو تو یہی, یہی رہے گا عزت الس کو دے گی جس کو پار پڑ رہی ہے کالا وجن ہم اس کو عزت یہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پھر کیا کام کرتا ہے جنت میں میرے آگے آگے سمیت جوتوں پہ کر یہ کتنا اونچا مقام لے گیا ہے محمد رسول اللہ کا بری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ واللہ. لو جناب صلی اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے حبیب محمد علیہ السلاۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیبے نے مان لیا مختصر بات عرض کرتا ہوں ابراہیم ساتھ لے کے چلے گئے شیطان بہکانے لگا رستے میں تین مقام پر بہکایا اس نے تین مقام پر حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری اللہ نے کہا ابراہیم تیری تیرے بیٹے کی ایک ایک ادا کو ہم قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے جو حاجی آئے گا یہاں شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہی چلا جائے گا ہم دیکھ حج کا ایک رکن بنا دیتے ہیں ایک حصہ بنا دیتے ہیں ہم جاؤ تیری ادا کو قیامت تک زندہ رکھیں گے اور اسماعیل تیری ادا کو بھی تیری, بھی تیری ماں کی ادا کو زندہ رکھیں گے ایک گرا نہیں ایسا ہے وہ کبھی بھاگ کے سفا پہ جاتی ہے کبھی بھاگ کے اوپر جاتی ہے مروا کے درمیان میں بھاگتی ہے چڑھتی ہے تو آرام سے چڑھتی ہے اللہ نے حاجیوں سے کہا وہ حج کرنے, کرنے, کرنے کے لیے جانے والوں اللہ حاج عمرے کی سب کو توفیق عطا فرمائے بار بار جانے کی سہادت عطا فرمائے اللہ عمری سے وہ حج عمرے کے اوپر جانے والوں جہاں ماں ہاجرہ چل کر آرام سے اوپر چری وہاں تم آرام سے چلو جہاں بھاگی ہے وہاں بھاگو اسماعیل کی ماں کی اداؤں کو ہم نے زندہ جاوید کر دیا ہے قیاوت تک کے لیے زندہ رکھا ہے وہ بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی تم کسی بھاگو گے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے وہ تو بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی بیٹے کو پانی مل نہیں رہا ہے اوپر جاتی ہے پانی دیکھتی تلاش کرتی ہے ادھر جاتی پانی دیکھتی تلاش کرتی ہے وہ تم کیوں بھاگو گے ایک تو وہ سنت ہے اماں ہاجرہ کی اللہ اکبر اور دوسرے یہ بتایا اللہ رب العزت نے یہ سنت ہم نے قیامت تک زندہ کر دی تم بھاگو بھاگنے میں آفیت بھاگنے میں برکت بھاگنے میں رحمت یہ کس لیے نیت خالص کر کے بھاگو گئی یہ ادا اللہ نے تمہیں ادا کر دی ہے تواف قدوم میں بات شامل ہے یہ اگر نہ کر سکے تو وقت تو فضا میں بھی ضروری ہے بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد علیہ السلات وسلام ان کو کہو یہ ادائیں پوری کرنی ہیں تم نے آج تم کیوں پوری کر رہے ہیں تو ماں آج کی سنت لیکن حکم محمد کا سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حکم سمجھ کر محمد رسول اللہ کا حکم سمجھ کر آخری پیغمبر کی شریت پر عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں اللہ تریشان پھر اللہ نے فرمایا تباہ کر دو بیٹا دبا ہونے کے لیے تیار باپ جبا کرنے کے لیے تیار ہے اللہ فرماتے ہیں فلما اسلم جب دونوں مسلمان ہو گئے تو جی مسلمان پہلے نہیں تھے وہ مسلمان تھے کیا مانا سر فلما اسلم جب دونوں مسلمان ہو گئے یعنی پریکٹیکلی طور پر اسلام کے اظہار کے لیے تیار ہو گئے اظہار اسلام کو امر جامع پہنانے کے لیے آ گئے مسلمان تو ہیں فلم اس وطن لہور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اللہ تری شان کیوں اس لیے کہیں بیٹے کی آنکھوں سے آنکھ مل گئی سبقت پدری بے راک ہوگی جذبات ابرے گی کہیں رحم نہ آ جائے کہ میں بیٹے کو زب کر رہا ہوں یہ دل میں خیال نہ آ جائے اور پٹی بھی آنکھوں پہ باندھ اللہ تریشان بیٹے کو دبا کر رہے ہیں پٹی اپنی آنکھوں پہ باندھ بیٹے کو کر رہے ہیں کہیں اللہ کے حکم میں اللہ کے حکم سے سرتابی نہ ہو جائے اس میں دیر نہ ہو جائے ذبح کر رہے ہیں چوری چلا رہی نہیں چلتی آسمان والا کہتا ہے جس آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا ہم نے حکم دیا آج کی تمازت اس کی حجت اس کے جلانے کے انصر سب ختم کر دیے کہا ابراہیم ابراہیم کو آب تو نے جلانا نہیں ہے اے ایشوری میں تیزیاں ہم سے پیدا کی ہیں آج تو نے اسماعیل کو نہیں کاٹنا ہے وہ کاٹ رہا ہے اور ادھر مران نہیں کاٹنا ایک بار بھی اسماعیل کا کا نہیں ہو سکتا ہے کیوں ہم نے اس میں سے آخر و زبان تیرمبر محمد کو پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے جوڑ کا کائنات میں کوئی نہیں ہے ابراہیم پھر ایک دم چھری چل گئی ذبح ہو گیا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ابراہیم علیہ علام کہتے ہیں الحمدللہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے ایک قرض ادا ہو گیا تو نے حکم دیا کیا میں نے پورا کر دیا اللہ پریشان یہ پتہ نہیں کیا زبا ہو گیا ہے اور تھر تھرا رہے ہیں بیٹے کو زبا کیا ہے میں نے پیچھے آتے پٹی کھولی دیکھا تو سامنے اسماعیل اور جبری رمی علی تو سام مسکرا رہے ہیں اور دنبہ دمبا زبا ہو گیا ہے یہی کہتے ہیں وہی آدم کے بیٹے کا دنبہ آیا تھا کوئی ضروری نہیں بات یہ کوئی دنبہ آیا جو بھی آیا دنبہ اللہ نے نیچے رکھ دیا کہا اسماعیل تجھے ہم نے بچا دیا دنبے کو زبا کر دیا قیامت تک کے لیے تیئی قربانی کو ہم قبول کرتے ہیں زبا کس کو کیا جائے گا دنبے کو ہی کیا جائے گا دمبا بکرا چترا جو محمد رسول اللہ بتائے وہی زباں ہوں گے اور جان بیٹے کی زبانے کی جاتی تھی وہ ابراہیم ہے جس کا یہ جگر ہے جس کا یہ دل ہے جس کا یہ حوصلہ ہے کہ اپنے بیٹے کو لٹا کر زبان تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے آسانیاں فراہم کر دی تم نے قربانی کر دی ہے جانوروں کی میرے آپ محمد رسول اللہ قربانی اللہ کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں شہادی کہتا ہے ما اے اللہ کے پیغمبر یہ قربانیاں کیا چیز ہے حضور رواتے ابراہیم تمہارے بال ابراہیم کی سنت ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی پوچھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے اس میں سے آقا فرماتے ہیں اس کے ایک ایک بال کے بدلے تمہیں نیکیاں ملتی جاتی ہیں صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ پھر پشمینے بھی ہوتے ہیں باریک کریم بات لا کروڑے ایک ایک جانور کو ہوتے ہیں حضور رواتے اللہ کی طرف سوال اللہ کا ثواب بہت بڑا ہے ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں سل وسلم یہاں ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ اسماعیل بڑے تھے زبی اللہ کون ہے اشحاف بڑے تھے یہ اسماعیل بڑے تھے زبی اللہ کون ہے پہلے کتاب کہتے ہیں اسحاف زبی اللہ ہے اسحاف یعقوب کا بیٹا اشحاف زبی اللہ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے حالانکہ اسی صورت نے اس بات کو واضح کیا ہے وہاں جہاں اور جگہ زبا کا ذکر آتا ہے وہاں یہ وضاحت نہیں یہاں ہے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے بیٹا مانگا ہم نے اسماعیل عطا کیا کہاں سے پتہ چلتا ہے اسماعیل کے زبا تک کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کیا هُدِ اسحاق اسماعیل کے بعد ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی زبا کا پہلے قصہ ہو گیا بیان معلوم ہوتا ہے اسماعیل بڑے ہیں زبی اللہ وہی ہیں۔ ان کو بڑی خطرناک بات معلوم ہوتی ہے حسد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس آخ کی اولاد میں سے محمد پیدا نہیں ہوا آخری پیغم پر ہم اس ہاتھ کا دعویٰ کریں وہ زبی اللہ ہیں بات ان کی غلط ہے کیونکہ ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں فرمایا ابشہ نہ ہوگی ابراہیم تو نے ایک بیٹا مانگا ہم نے دو بیٹوں اور آگے پوتوں کی تجھے بشارت دے رہے ہیں اشحاب <يَعْبُور> یاقوب کی بشارت بھی دیتے ہیں پوتا ہے حضرت ابراہیم کا اسحاب کا بیٹا ہے تو اللہ عزت فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑے احسانات کیے الیاسین کا ذکر کرتے ہیں الیاسین کون ہے الیاس کو الیاسین کہتے ہیں الیاس نام ہے الیاسی اسی کا نام ہے اللہ کیسے جیسے ہم کہتے ہیں نا پرانے حکیم میں تورے سین سینا اور الیاس کا نام بھی, ہے سین بھی انہی کا نام ہے اللہ نے انہی کو اس نام سے پکارا ہے فروت علی علیہ اسلام کا تذکرہ ہوا ان کی قوم کی بربادی کا ذکر ہوا پھر جناب یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ یونس بھی ہمارا سے تھا بھاگ گیا کا اے الفلک المشعوم بری بری کشتی میں چلا گیا بھاگ گیا خسا ہم فکارت کشتی اسکول کھانے لگی لوگوں نے کہا یہ کہاں ہے کون ہے کوئی جو اپنا آقا کو آقا کو چھوڑ کر ا گیا بھاگ کر ا گیا غلام کوئی نافرمان غلام ہے جس وجہ سے کشتی ڈگمگا رہی ہیں یونس نے کہا وہ غلام میں ہے ہی ہم اللہ کا میں ہی بھاگ کے ا گیا انتظار نہیں کیا میں نے قوم کو رب مار نہیں مارا انتظار کیا رات کیوں نہیں آ رہا ہے بھاگ کے آ گیا مشروب خسا رہا محمود خس تک کا انہوں نے کہا حضرت آپ تو بڑے نبی ہیں پیغمبر ہیں بڑے ولی اللہ ہیں اچھے ہیں نیک ہیں آپ تو اپنے آتا سے بھاگ کے آپ تو سردار ہیں خود کیسے بھاگ کے کہنے لگے نہیں نہیں ہی بھاگ آیا ہوں کھڑے ہوئے چرانگ لگانے والے چرانگ لگانے لگے خدا اللہ نے کہا مچھلی کو تو آ ذرا کھول دروازہ اپنا جیل کا دروازہ کھول دو میرا پیغمبر آ رہا ہے میں نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے دروازہ کھول ادھر اس نے منہ کھول دیا ادھر یوں اس نے لگا دی کل تک موت بہ وہ اس کے اندر چلے گئے ایک دن رہے تین دن رہے سات دن رہے چالیس دن رہے یہ ساری روایات موجود ہیں پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے انہوں نے دیکھا نیچے سے انگریزے بھی اللہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں جیل میں جانے کے بعد عجیب و غریب قسم کی جیل ہے کائنات کی وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا انت نا اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے اس جیل سے آزاد کرنے والا اللہ اکبر دیر سے آزادی دینے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا انت انی نی من الظالمین اے میرے اللہ غلطی مجھ سے ہو گئی تو تو پاک ہے اللہ تو اس جیل سے آزاد کر دے خستا جبنا لہو اللہ کہتا میرے حبیب محمد اللہ صلی اللہ علیہ نے اس کی بات کو مان لیا وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمِ ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی اے نیرے پیغمبر علیہ السلام لیکن کس منیات پر لا الہ الا انت سبحانک ایک آئی رات والو نماز میں کھرے ہوتے ہو تو کہتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک آگے کے کہتے ہو لا الہ غیرک وہ ساری کی ساری یونس کی بات تمہاری نماز کے اختتام میں آ جاتی ہے لا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدک اللہ حکم اللہ فرماتے ہیں فَسْتَ جَبْنَا لَهُ اَهْلِهِ پَغَمْبَرْ مُحَمَّدْ سَنْ ہم نے اس کی بات کو مان لیا ون جینا ہم نے اس کو اس غم سے نجاتے دی بقداری کن ضلع ایمان والو اگر تم بھی یہ رستہ اختیار کر لو گے تو ہم تمہاری کشتیری ببر سے نکال لیں گے تمہیں بچیلوں سے آزادیاں مل جائیں گی شریبوں سے نیچے اتر جاؤ گے سونیوں سے اتر جاؤ گے مسائب والا ہم کا خاتمہ ہو جائے گا لا الہ الا صبح نہ اللہ کہتا فل کا نہ مرل مسب اگر میرا یونس سبحان اللہ کہنے والا نہ ہوتا لال ابھی بت ہی الا یوم اس کے پیٹ میں رہتا قیامت تک کے لیے سہانا کا تھا ود کیا اللہ نے آزادی آ فرما دی باہر آیا مچھلی کا جاؤ باہر نکال دو اس کو جا کر وہ دل کو نرم و نازک ہو چکے تھے مچھی بھی اوپر بیٹھے تو تکلیف پہنچتی تھی اللہ نے اس کو باہر پھینکا جب مچھلی نے حکم دیا اللہ نے اللہ نے ساتھ ہی ایک پودا اگا دیا می یا فقیر شجاواتی یا کس وقت کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑا نہ ہو سکے اس وقت کہتی یعنی بیل بیل تنے پر کھڑا نہیں ہو سکتی اپنے لے کر پھل وغیرہ کو لے کر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے شدہ یا ہم نے اس کو اس کے پاس ایک بیل اگا دی اکثر لوگ کوئی کچھ کہتے کچھ کہتے ہو, لیکن کدو کی بیل اس, کی, اس کے بارے میں زیادہ روایات ہیں ایک پتا اس کے جسم کے اس طرف ہوتا جا رہا ہے ایک اس طرف ہے اس طرف ہے اس طرف ہے اللہ نے سارے یونس کو ڈھانپ دیا دیر کے پتوں کے ساتھ ذرا باہر کی ہوا لگے جسم پختہ ہو جائے تو چل پھر سکے میرا پہنبر اللہ پھر شان اس کے بعد اللہ عبد الز فرماتے ہیں جاڑو بین جنت نصبا انسان کیسا کی بد نصیب ہے انہوں نے انسان اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ داری قائم کر دی اللہ اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ داری قائم کر دی کہتے ہیں ایک جن تھا اس کا نام بھی مفسرین ذکر کرتے ہیں بات ایک جن تھا جس کی بیٹی سے اللہ نے نکاح کر لیا معاذ اللہ ایک جن اور اس میں سے پھر اللہ کے فرشتے پیدا ہوئے یہ ان کا یہ ان کا ایک خیال تھا جاڑو بہن بَيْنَ بین جنت نصبا ضرور اللہ کہتا نہیں جنوں کی بات نہیں مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں میں محتاج نہیں ہوں میں میں جھوٹی باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جن بھی حاضر کیے جائیں گے میرے سامنے آئیں گے تم نے کیا کیا اگر نیک ہوں گے جنت میں جائیں گے بے بس ہوں گے یہ بھی جن بھی میری مخلوق ہے وہی مخلوق میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان دیتیاں کہتے ہیں فرشتوں کو اللہ تعلیم اسی اس بیان میں کو بیان کرتے ہوئے اللہ کہتے سبحان رب اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب عزت, و عزت والا رب پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں وسلم و رحمد اللہ عبر علی فرمایا سعود و ذکر مجھے قرآن ذکر والے کی قسم ہے میرے پیغمبر محمد اللہ مجھے ذکر والے قرآن کی قسم ہے کیا قسم ہے یہ لوگ بیع... یہ لوگ تعجب کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے ان میں سے ڈرانے والا بھیج دیا ہے یہ تعجب کرتے حکیم میں میں کر کی یہ تو شکا میں ہے بد میں ہے آگے چل کے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے کافر آپ کو کیا کہتے ہیں اے محمد کو ایسا دین لے کر آیا ہے مَا دل دل ہم نے ایسا دین کسی اور مذہب میں نہیں دیکھا جو تم ہمیں دیتا ہے کیا آبا و اجداد کی تکلیف چھڑاتا ہے ہمارے بتوں سے پیچھے ہٹاتا ہے ماں سے ملا لہٰذا مل تلا فراذا اللہ تلا یہ تو جوڑی بنائی ہوئی کہانی ہیں کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ در یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ماں نہیں دولت نہیں کیا ہے او ذکر ہمارے درمیان اس پر ذکر کرنا تھا قرآن حکیم او ذرا علیہ ذکر ممبئی کر کے یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ بڑی غلط چیز ہے ہم چودھری رئیس ایسے بیٹھے ہیں ہم پر اترنا چاہیے تھا یہ قرآن ہمیں چاہیے تھی اللہ پر اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہم رحمت ربک. کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں تیرے رحمت کی رب رحمت تو میں ہی تقسیم کرتا ہوں نہ بہن ہوں معیشت حیات دنیا یہ اپنی معیشت پر دولت پر بڑا فخر کرتے ہیں وہ معیشت بھی میں نے ان کو خود دی ہے میں نے عطا کی ہے دولت ان کو میں نے دی ہے یہ بھی میری رحمت نبوت بھی میری رحمت ہے میرے پیغمبر ارے اسلام جس طرح معیشت میں ان کو دولت میں دیتا ہوں اسی طرح رسالت اور نبوت بھی میں ہی تقسیم کرتا ہوں چاہوں تو کسی مالدار کو دے دوں نہیں تو اکثر فطیر مسکین پیغمبر چند پیغمبر مالدارو سلیمان علیہ السلات چند پیغمبر جن کے پاس مال آیا ایوب عیسات کے پاس بہت مال آیا تباہ ہو گیا پھر اللہ نے مال ادا کر دیا چند پیغمبر مالدار باقی فطیر اور مسکین سادہ نظام اللہ تریشان اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر نانو قسم نہ حیات دنیا ہم ان کو دیتے ہیں مال پیغمبروں کو پیغمبری میں دیتا ہوں یہ نہیں تقسیم کرنے میں نے آتا کی ہے آپ پیغمبر ہیں محمد علیہ السلاۃ وسلام اس کے بعد دابود علیہ السلام کا ذکر کر دیا شو اللہ فرماتے ہیں یا دابود کا خلیفت بہ نم داود ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے اور ایک بات اور کہہ دی پہلے ملکہو داود کی بادشاہت کو ہم نے مضبوط کر دیا یہ دو پہلو ہیں اپنے سامنے رکھیے یہاں آ بڑی دنیا اکھڑ جاتی ہے کہتے ہیں خلافت اور چیز ہے بادشاہت اور چیز ہے اللہ کہتا ہے شدنا ملک کا ہم نے داود کی حکومت کو مضبوط کر دیا بادشاہت کو مضبوط کر دیا اور آگے جا کر کہا یاد آب نا ہم نے تجھے خلیفہ بنا دیا ہے خلافت اور ملوکیت الگ الگ نہیں ہیں یا خلیفہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے داود سلیمان خلیفہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے اس کا معنی یہ ہوا ہر بادشاہ غلط نہیں ہے اور اس کا یہ معنی بھی ہے ہر خلافت صحیح نہیں ہے کبھی دیکھیں نا بنو امیہ کی خلافت بنو عباس کی خلافت کس طرح ظلم و ستم اور انہوں نے ڈھائی ہیں کس طرح ظلم و ستم روا رکھے ہیں بہت سی قبروں کو اکھاڑ اکھا کر اپنے دشمنوں کی میتوں کو صلیب پر چڑھاتے رہے ہیں یہ دشمنی کرتے رہے ہیں وہ خلافت اچھی ہے وہ خلافت اچھی ہے احمد برحمبل کو کونے مارے جا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ تو قرآن کو مخلوق مان معیوم ہے ہر خلافت اچھی نہیں اور ہر ملوکیت بری نہیں جو ملوکیت اللہ وحد اولا شریف کے دین کو نافذ کرنے والی ہے جس بادشاہ اللہ اس کے حصول کا دین نافذ کیا جاتا ہے اللہ کی قسم یہ بادشاہ اللہ کا اللہ کی رحمت کا سایہ ہے قوم پر یہ بادشاہ اور خلافت واقع تن خلافت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر خلافت اچھی نہیں لیکن ایک خلافت بڑی اچھی ہے جس کو محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت علام نبوت ہے محمد رسول اللہ سے لے کے تیس برس تک خلافت علام نبوت ہے اس میں زمانہ معاویہ بھی آ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بادشاہ کہتے ہیں لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھیے امیر معاویہ محمد رسول اللہ کا صحابی ہے برا درندہ ہے اس کی بہن محمد رسول اللہ کی بیوی ہے کرما ہے یہ وہی ہے وہ جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے محمد رسول اللہ نے رمایا اے اللہ اس کو راشد بنا دے اے اللہ اس کو مہدی بنا دے راشد بنا دے وہ قریبا راشد ہے اللہ کہتا ہے کہ جب تک صحابہ کی حکومت ہے جب تک صحابہ کی خلافت ہے جہاں تک صحابی کا نام آتا ہے وہاں قرآن نے کہا اُلائی کا الراشدون کائنات والو حکومت ہے صحابی کی وہ حکومت راشدہ ہے خلافت ہے صحابی کی وہ خلافت راشدہ ہے کیونکہ اُلا کا شہر کا یہ احساس محمد کے صحابہ کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ علیمین تو یہ مت کہو خلافت اور ملوکی جن میں معاذرت ہے ان میں بہت بڑا تضاد ہے خلافت اور ہے بلوکی یہ دور ہے خلافت اچھی نہیں خلافت اچھی ہے جو محمد رسول اللہ کے بعد خلیفے آئے ہیں حضرت البکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی حسن حسین علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت آ رہی ہے حکومت کہہ تو بے شک حکومت تو معاویہ کی جو مرضی کہو تم جہاں تک خلاف حکومت شادی کے ہاتھ میں ہے وہاں تک درست ہے قرآن اس کو غلط نہیں کہتا جو اس کو غلط کہتا ہے خدا کی قسم و قرآن کا منکر ہے جو قرآن کا منکر ہے وہ انسان کافر ہے بہیمان ہے پکا مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے اللہ اکبر پھر ایک تقسیم کی بات آ گئی حضرت سلیمان کے دیوار پھلانگ کرا گئے دو فرشت انسانی صورت میں آئے دلگے سلیمان ایک جھگڑا لے کے آئے ہیں اس کے پاس ننانوے ڈیرے ہیں میرے پاس ایک ہے یہ میری ایک بھی چھیننا چاہتا ہے یہ کیسا ہے سلیمان اسلام نے فوراً دوسرے کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ دے دیا ظلم کر رہا ہے ایک تو یہ بعض لوگوں نے غلطی نکالی ہے دوسرے فریق کی بات سنی کیوں نہیں اس کی فریق کی بات سننی چاہیے تھی پھر اللہ کہتے ہیں ہم سے فوراً حضرت سلیمان اسات اسلام کابوز اسات جب یہ بات ہو گئی ان سے پھر پتا چلا کہ ہم نے آزمایا گیا ہوں پھر کیا ہوا فوراً اللہ کے سامنے سید میں گر گیا پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا فغف لہو ہم نے اس کو معاف کر دیا بعض یہ غلطی پیش کرتے ہیں بعض کہتے ہیں اصل میں بات سمجھائی جا رہی تھی حضرت اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت علی بابل علی علیہ والس اپنے صحابی پوریا کو فوج میں آگے بھیج کر قتل کروا دینا چاہتے تھے اس کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتے تھے بعض نے کہا قتل کروا لیا نکاح کر لیا یہ باتیں اسرائیلی ہیں یہ باتیں غلط ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہو خطاب مجھے سختی کی ہے بات کرنے میں کہا دے کو میں نے کہا کرتا ہوں وہ دے دے اپنی مرضی سے تو نکاح کرنے کوئی حرض کی بات نہیں یہ سخت کلامی کرنا بھی ایک غلطی تھی بعد میں کہا ہے اللہ عبر عزت نے کہا اے داود تم نے ایسے کیوں کیا مسئلہ سمجھا دیا تو وہ فوراً فخر کے امانات جک گئے اللہ کے سامنے اللہ رب ال سے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا اللہ تیری شان یہاں تک ذکر ہے اللہ نے سمجھا دی. اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. اللہ فرماتے سلمان علیم کو بڑی بادشاہ بہت بڑی بادشاہ بہت بڑی اللہ اکبر ایک دن وہ ستر بیویاں تھیں کہنے لگے آج میں ستر بیویوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہوں مجھے ستر بیٹے نصیب ہوں گے فوج گھر کی ہوگی بیویوں کے بارے میں کہتے ہیں فرشت نے کہا ان شاء اللہ کہہ دو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو پھر پھر بھول گئے پھر کچھ بھی نہ ہوا اللہ کہتا ہے وہ الفی نہ آیا کرسی یہی جیسا ہم نے اس کی کرسی پر پائے تخت پر لا کے دایا نے کیا رکھ دیا ایک لو تھوڑا رکھ دیا سا باقی ویسے ہی رہ گئی ایک کو پیدا ہوا وہ بھی ادھورا بچہ کچھ بھی نہیں ایک لو تھوڑا رکھ کر دیا جنابان نے پھر رجوع کر لیا پھر کیا وہ بڑا غصہ چل رہا ہے اللہ حکم کیا رجوع کر لیا لگے ہوئے ہیں اپنے گھوڑوں کے دیکھنے میں نسا کے اللہ نے بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے بڑے, بڑے شاندار ان کو دیکھتے دیکھتے نماز چلی گئی اثر کی اور بڑا غصہ آیا اپنی طبیعت پر میں نے یہ کیا کیا ہے فرمائی میرے پاس وہ گوفتہ فقہ بس ہم بس آنا کہتے ہیں ان کے جسموں پر اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرتے تھے ہاتھ پھیرنے کے معنی کیا ہے ان کے تلواروں سے کاٹنا شروع کر دیا اور انہیں کہ ان کی بنا پر میں عبادت سے پیچھے رہ گیا اللہ کہتا ہے میرے حبیب محمد علیہ السوۃ وسلام علیہ سلحمان علیہ السلات کے لیے لوگ کہتے ہیں پھر سورج واپس آ گیا جھوکی باتیں سلیمان کے لیے سورج واپس نہیں آیا وہ ایسے رجوع کیا اللہ نے رجوع کو مان لیا سورج واپس نہیں آیا کوئی کہتا علی کے لیے واپس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سب غلط ہیں کائنات کے سرفراز محمد رسول اللہ کے لیے واپس نہیں آیا تو کسی کے لیے بھی آ سکتا آپ ایسا میدان میں کھڑے ہیں سب بندی کر رہے ہیں کافر اپنی چالیں چلتے چلے جا رہے ہیں ان کی چالوں میں ایسا مصروف ہوئے کیا سر کی نواز جاتی رہی محمد وسول اللہ صبح کی آپ فرماتے ہیں ملا اللہ کبو رن ملا اللہ بہن اللہ ان کے پیٹوں کو ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کیوں شغلونا عن انہوں نے شاون نماز بسطح، نماز اس سے مشغول کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ہی سورج غروب ہونے کے بعد نماز ادا فرمائی محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سورج واپس نہیں آیا ایک موقع آیا واپس سفر سے جا رہے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیا کریں کوئی بات نہیں بنا نہیں ہوگا فائدہ ہوگا ان شاء واپس تشریف لے جا رہے تھے رستے میں ایک جگہ پر حز اللہ سلاد نے فرمایا طرح ہر کرتے ہیں یا آرام فرماتے ہیں سارے ساتھی آرام کریں گے یہاں اس وادی میں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے آقا نے فرمایا کون آج ہمارا پہرا دیتا ہے اللہ بلال کہتا ہے میں پہرا دیتا ہوں یا رسول اللہ کس بات کا پہرا ہے صبح کی نماز کو کھٹتے ہی پتہ بتا دے ہم کو اذان کہہ دے پاؤ فوٹتے ہی صبح ہو جائے ہوتے ہی کہہ دے یا رسول اللہ نماز کا ہو گیا ہے ہم پر نماز پڑھ لیں آقا کو کتنا خیال ہے کون ہے جو ہمارے لیے تہرہ دیتا ہے بلال کہتے ہیں اپ لوگوں ایک ال ال ال لئی اج ہمارے لیے تہرہ دو بلال بلال سواری کے ساتھ ٹیک لگائی سفر کا تھکا ماندہ تھا ٹیک لگا کر بلال رضی اللہ تعالی منہ مشرق کی طرف کر لیا جہاں سے سورج پوپتی ہے صبح صادق ترو ہوتی ہے صبح صادق اترو ہوتے ہی اپا کو میں خبردار کر دوں گا لو ایسے ٹیک لگائی سو گیا آسمان کا سورج نکل آسمان کے سورج ود یہ بتا کہ سورج محمد رسول اللہ کے چہرہ انور پر پڑ گئی سب سے پہلے آقا بیدار ہوئے کوئی نہیں اٹھا محمد رسول اللہ جاگے ہیں ہم کو اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ جو الفاظ کہے ہیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ کا رسول اللہ یا رسول اللہ جس ذات اقدس نے آپ کی جان کو پکڑ رکھا تھا اس نے میری جان کو بھی پکڑ رکھا تھا جس نے آپ کو سلحے رکھا اس نے مجھے بھی سلاحی رکھا, رکھا اس نے نہیں لیا اللہ میں بے بس ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب آپ کا مسکراہے فرمانے لگے اس واقعی میں شیطان ہے آگے تلو وہاں آگے چل کے نماز پڑھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے آگے جا کر نماز پڑھی دن چڑھے ہوئے صبح کی نماز یہ نہیں کہا تھا لیکن سورج واپس چلا جا میں اپنے محمد کو صبح صادق کے وقت بعد پڑھا دوں نہیں کہا نہ واپس گیا نہ اصر کے لیے آیا میرے آقا کے لیے نہیں آیا تو کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے لیے سورج واپس آ جائے میرے بھائیو اس بات کا خصوصی خیال رکھا کریں یہ باتیں جھوٹی ہوا کرتی ہیں سورج واپس آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر دیا اس کو بڑی تکلیف پہنچی اللہ رب العزت ہیں میرے حبیب محمد علی السلام ولک رحب ایوب ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے اپنے رب کو یا اللہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچا دی بڑا آزاد دے دیا شیطان کی طرف نسبت کرتے ہیں یہ آداب میں شامل ہے ہر بری بات اسی کوئی نہ کوئی سبب شیطان کی طرف کی نسبت جایا کرتی ہے اس لیے ہر بری بات کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے جیسے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لبائی میں حاضر ہوں الخ بلائی تمام تر تیرے ہاتھ میں ہے اور اللہ شر کی نسبت میں محمد تیری طرف نہیں کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم بلائی کی نسبت تیری طرف کر رہا ہوں معنی یہ ہوا شر کی نسبت اندیشہ ابلیس کی طرف کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے یا میرے ایوب عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بنا پر اس طرف نسبت کی ہے انی مس انی, مس اگر... انی مس اللہ نے فرمایا میرے ایوب میں نے تیری بات قبول فرمائی اور کچھ جلک اپنے پاؤں کو زمین پر مار اپنی ایڑی مار اللہ اکبر مختصلام یہ پانی ٹھنڈا نکلا چشمہ نکلایا یہ تیرا علاج ہے تیری بیماریوں کا ظاہر نہا لو اوپر کی بیماریاں جاتی رہے گی پی لو اندر کی بیماریاں جاتی رہے گی حضرت یوب علیم کے پاؤں پر لگا تو اللہ چشمہ دے دیا اس چشمے کا مقابلہ آج بھی دنیا کرتی کر رہی ہے کوئی کہتے ہیں فلاں پیر وہاں بستا ہے فلاں چشمے کا پانی پی لو فلاں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں خدا کی کسم جھوٹ بکتے ہیں یہ لوگ کوئی ایسی بات نہیں ہے سب باتیں جھوتی ہیں اللہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اللہ نے یوک کے لیے یہ چشمہ نکالا ہے اسماعیل کو یہ چشمہ نکالا تھا. تو وہ کیسے وہ؟ اللہ تری اسماعیل کے قدموں سے اللہ نے خوارے جاری کر دی زم زم ماں نے آ کر دیکھا پانی پانی کے اوپر آ کر دیوار لگا دی کہتی زم زم زم زم زم زم زم رخ روک, روک یہ زم, زم اس لیے اس کا مانا ہے رک روک روک دیا بات آج میں آتا ہے اگر وہ رکاوٹ نہ ڈالتی تو جہاں تک پانی دنیا میں چلا جاتا پوری دنیا میں پھیل جاتا دم دم کا پانی ماں نے رکاوٹ ڈال دی اس میں بھی بڑی رب کی حکمت ہے دنیا چل کر آئے یہاں ہی آ کر لے یہ پانی ہر جگہ پانی نہ پہنچے ان کے جہاں چلیں تو پتہ لگے قدر کیا ہے اس پانی کی سمے ان کچھ دل بلی دل کہا جا مختصر بار محمد رسول اللہ فرما ادھر اللہ نے کہا یہ ترے یہ نہ اوپر کی بیماریاں جاتی رہی اور کی ہوگی اندر کی بیماریاں جاتی رہیں۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے باپ جد احمد اسماعیل علیہ السلات کے قدموں سے جو چشمہ پھوٹا ہے اب ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ چشمہ کیسا ہے محمد بھی فرماتے ہیں علی السلط یہ چشمہ اللہ نے بتا دیا وہ چشمہ محمد رسول اللہ نے بتایا فرمایا محمد علیہ السلط السلام فرماتے ہیں زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پی اللہ پورا کر دیتا ہے یہ حدما بیماری کے لیے قبض ہوتی قبض کے لیے اور زیادہ اشہار آتے ان کے لیے جس بیماری متضاد بیماریوں کے لیے لیتی اللہ ان کو آرام دے دیتا ہے شفا دیتا ہے محمد رسول اللہ کا فرمانے لیکن یقین کامل کے ساتھ کہتے ایک بندہ بڑا سخت بیمار تھا اس زمانے کی بات ہے پچھلے اس سے پچھلے سال کی شدید بیمار تمام نے رد کر دیا میں امیرکا انگلینڈ گئے وہ ہر طرح سے ہو کے آ گیا نے کہا چند دن ہے چند گھنٹے ہے یہ اس نے کہا اگر میں نے مرنا ہی ہے چند گھنٹوں میں تو مجھے تم صرف جا کر بیت اللہ شریف کے سامنے چھوڑ دو پانی دم دم کا مجھے دیتے رہو چلے جاؤ میری خبر خیر پوچھنے کے لیے کوئی بندہ نہ آئے مجھے وہاں مرنے دو پھر اگر مرنا ہی ہے تو انہوں نے کہا کیا لگا کم از کم سات دن تک میرا چہرہ نہیں تم نے دیکھنا آ کر بعد میں آ کر اگر مر گیا تو پتہ چل جائے گا نہ اتنا صحیح لو پیتا رہا پیتا رہا کوئی چیز نہیں کھائی سات میں دن آیا تو چلتا پھرتا تو کرتا ہوا نظر آ گیا اللہ نے اس کی بیماریاں دور کرنا لی محمد رسول اللہ کی بات سچی ہوگی عقیدت اور محبت کے ساتھ انسان کامر کے ساتھ اگر دم دم پیتا ہے تو اسی طرح شفا ملتی ہے اس کے بعد فرمایا ابراہیم اسحاق نشاق یعقوب کا ذکر کرو اس کتاب میں ہاتھوں والے تھے نگاہوں والے تھے باقی انبیاء بھی تو ہاتھوں والے تھے نگاہوں والے تھے یہاں تصیہ کس لیے کیا بالخصوص اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں بڑی تھے تھے سخی بہت ان میں نگاہیں بصیرت موجود تھی بصیرت بہت نگاہ رکھتے تھے اس لیے ان کا تذکرہ ہوا اس کے آخر میں چل کر اللہ نے فرمایا جہنمے کو جب جہنمے فوج جب فوج داخل کر دیں گے وہ پتا کیا گے کہنے لگے مالانا لا نوا رجالن کیا ہو گیا ہمیں کچھ ایسے آدمی بھی ہیں جن کو ہم برا کہا کرتے تھے وہ یہاں جہنم میں نظر نہیں آ رہے ہیں مالانا لا نوا رن کنال اشرو کیا بات ہے ابھی وہ بندے نظر نہیں آ رہے جن کو ہم شادی کہا کرتے تھے اللہ کے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو یوں کہا کرتے تھے نبیوں کے ساتھیوں کہا کرتے تھے لالوا رجالن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کنہ نور درل اشراک یہ واب ہیں وابی ہیں دہشت گرد ہیں ان کا آپس کہتے ہیں لوگ مالا نالا نوا را نور دوہم میرل اشروک آج ہمیں جانور میں نظر نہیں آ رہی ہے ہم نے ان کو مذاق بنا لیا تھا ہمیں نظر نہیں آ رہی جہاں ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں زاغت ہم ذاوت انحم البسوار یہاں ہے ہی نہیں ہم نے مذاق بنا لیا تھا تو عید والوں کا آج یہاں نہیں ہے تو عید و سنت کی برقی سے جنت میں چلے گئے ہم ذاوت انہم ال یا وہ یہاں تو ہیں لیکن ہم نظر نہیں آ رہے اللہ تریشان یہاں نہیں ہے جنت میں چلے گئے یہاں ہیں ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ کہتا یہاں نہیں ہے اے بد نصیب ہو تم بد نصیب رہ گئے محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تم نے ابلیش کے پیچھے پڑ گئے پھر ابلیش کا تذکرہ ساتھ چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا ہم نے آدما صاحب اسلام کو پیدا کر دیا خلا کتو اللہ میں نے اس کو پیدا کیا آدم کو کو کہا جاؤ سیدا کرو فکا سب سجدے نے گرد گر گئے گئ اللہ ابلیس ابلیس نے ہی سجدے نے پڑا اس وکانا من بکا وہ تقبر ہو گیا کہنے لگا میں آگ سے پیدا ہوا خلا نہیں من نار و خلا من طین اس کو پیدا کیا مٹی سے اس کو یہ خبر نہیں ہے اللہ نے آگ کس نے بنائی اللہ نے مٹی کس نے بنائی ہے اللہ نے چاہے تو آگ کو اعزاز نہ دے مٹی کو عزت عطا کر دے اس بےوقوف کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اللہ نے اس مٹی کو یہ شرف عطا کیا کہ نوریوں کو آگوانوں کو کسی کو وہ شرف نہیں ملا جو اس مٹی کو مل گیا اس میں, سعوریہ, عطیہ, اسفیہ, اور اور انبیاء اس میں سے پیدا کیے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اللہ ہے جا میری میرے دربار سے نکل جاؤ تم وہ نکل گیا کہنے لگا اللہ میں تیری عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو بھی میرے سامنے انسان آئے گا میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ کہتا ہاں ہا تو گمراہ کرتا پھر لیکن جو میرے بندے ہیں واپس میری طرف پلٹ گے میں معافی کرنے دینے میں بھی دیر نہیں کروں گا پھر جو واپس آ جائیں میں معاف کرنے میں بھی دیر نہیں کروں گا بسم اللہ تنزیل اللہ العزیز الحکیم یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب جو بڑا عزت والا حکمت والا ہے اے پیغمبر محمد ہم نے اتاری پر کتاب ان کو پوجا, ان کی پوجا کیوں کرتے ہو کہتے جو کچھ بھی نہیں دیتے مانا بدھ اللہ کلفا ہم ان کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ خدا ہے خدا نہیں عادت پرواہ نہیں بلکہ اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ ہمارا واسطہ بن جاتے ہیں وسیلا بن جاتا یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر محمد ان کو سفارشی ماننے والے سفارشی مان کر ان کے سامنے سر جکانے والے ان کو سفارشی مان کر ان کو اپنا حجت روا سمجھنے والے فرمایا سب کافر ہیں مشک ہیں میرے پیغمبر محمد ہم قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے فیصلہ اس وقت ہوگا پھر اللہ عبوت نے فرمایا اور مجھے چھوڑ کر ان کی مانتے ہو ذرا دیکھو پیدا کس نے کیا ہے تمہیں پیدا کس نے کس کی... نے کیا ہے تمہیں اللہ کہتا دن رات میں نے بنائے سب کچھ میں نے پیدا کیا تمہیں بھی میں نے پیدا کیا یا پلو فی بھوپوری ام ہم نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے رحموں میں شکم مادر میں ہم پیدا کرتے ہیں یا فلو فی بھوپون مہاتی خلقم من بعد خلق گلو ظلمات سلاس تین دیروں دیروں میں شکم مادر ہمیں ہم پیدا کرتے ہیں تمہیں کئی قسم کی حالتیں بدلتی چلی جا, جا رہی ہیں چالیس دن نطفہ ہے فرشتہ کہتے ہیں اے رب نتفا تم چالیس دن کے بعد پھر علاقہ ہے اے رب آلہ کا تم پھر فرشتہ کہتے چالیس دن کے بعد اے رب مزرا یا اللہ یہ لوترا ہے بوتی ہے پھر اللہ رب العزت کہتا ہے ہم اس کو ہڈیاں پیدا کر دیتے ہیں پھر گوشت لگا دیتے ہیں نقشوں نگاہ بنا دیتے ہیں فی ظلمات سلاس پیدا ہوتا لوگ کہتے بڑا مبارک کتنا خوبصورت دیتا ہے کیسے نقشوں نگار ہے اندھیرے میں اپنے نقص پیدا کیے نا ولدی یو سب حکم اللہ جس طرح چاہتا ہے صورت بنا دیتا ہے سبحان اللہ اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ اللہ شکم مادر نے ان کو غذا پہنچانے والا پالنے والا اس بیٹے کو کون غذا دینے والا کون ہے جی وہاں اللہ ڈاکٹر پتا کیا کہتے بیماری آ جانے کہتے ہیں بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی اس کو غذا نہیں پہنچ رہی ہے اسباب کیا, ہمیں کیا, اسباب کیا ہے کیا ہمیں کیا پتا اسباب کیا ہے کیا ہو گیا ہے اللہ کہتا ہے وہاں بھی شکمے مادر میں بھی غذا میں پہنچاتا ہوں میرا یہ اختیار ہے بند کر دو تو کوئی رستہ کھولنے والا نہیں یا بلو کو کم کی بتونی کم فی ظلمات سلاس لہ المل اللہ کہتا یہ ہے اللہ تمہارا پالنے والا یہ ماں کے پیٹ میں تمہیں پالا پیدا ہوا تو اب تجھے کون سی بھی گیا پیٹ پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے تیرے دودھ کا انتظام کر دیا ہے الم نجان لہو آئی نئی بلیسان شفا دئی بہ دئی دادا جو ماں کے پیٹ میں اقدام مہیا کر رہا ہے باہر آ دنیا بڑا ہو گیا اب کہتا ہے داتا وہ ہے لاہور میں ہمارا دانتا تیرے مغاں عبد القادر جیلانی ہے فلاں ہے جو روزی دیتا ہے پیدا کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے دال کم رب کم ایسا ہے نات ماں کے پیٹ میں رضا کس نے مہیا کی ہے اللہ نے مہیا کی ہے تو پیدا ہونے کے بعد رضا کون دینے والا ہے اور تم مکے والوں کفر قتل کرتے ہو بچوں کو لا تلو اولادا تم خاشیا تھا روزی کے ڈر سے تم قتل کرتے ہو نہو نہ رزو کو ہوم وئی ان کا ذکر آیا فرمے ہم ان کو رزک دیتے ہیں جن کو قتل تم کرتے ہو ان کا رزک بھی کس کے ذمے ہے ہمارے ذمے ہے نہو نہ رزو کوم تم تمہیں بھی ہم رزک دیتے ہیں تم رزت کی فکر کرتے ہو ان کو قتل کرتے ہو ماں چھو بچوں کو تم ألا الله أكبر. خلقنا يا دعاليكم الله ربكم. لهو الملك لا إله. کتنی باتیں بیان کرنے کے بعد شکمے مادر میں تو ہم بادہ خلطے پیدا کرتا چلا گیا کوئی حالت کبھی کوئی حالت پھر آخر میں میں تیرے تیرا بنا دی چہرہ بنا دیا اور بڑے دکشنگار قائم کر دیے اب سر اب اللہ احسن اخسل پھر میں ہوں بہترین پیدا کرنے والا پھر اب فرماتا ہے کہہ دو تم ایک آئنات والو لا الہ الا اہ اس کے سوا کوئی ماں گود نہیں ہے لا لا یہ ہے اللہ اس کے سوا کوئی داتا نہیں ہے اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اس کے سوا ماں کے پیٹ میں رزر دینے والا کوئی نہیں ہے باہر آنے کے بعد بھی رجکٹ دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کر کہاں پھیرے جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو تم اس کے بعد اللہ ابوالعزت مضمون بیان میں چھوڑ کے ایک بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا احمد اللہ اللہ نے جس شخص کا سینہ کھول دیا دین کے لیے وہ اللہ کے نور پر ہے فوائل ذکر اللہ جن کے دل اللہ کے نور سے دور ہیں اللہ کے ذکر سے دور ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے یہ گمراہ ہیں لوگ اس کا تذکرار ہے اس میں تھوڑی سی تفسیر ہے جو چاہتا ہوں کہ کل ذکر کروں اب چھوڑتا ہوں سبحان و و رب العزت وسلم و علیہ الحمدللہ رب للہ <تصفح> یہ آپ کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اس سمجھ کر جو قیام کیا ہے کسی پر اقتباس نہیں کیے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں دعا مانگے اللہ کے سامنے آج کے ساتھ سائجاد بے شک بیدار رہے ہیں اللہ <تصفح>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 أنقذ و إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر قد فهدا والذي أخرج الموعى فدع له هساء أحضى سبق ليك إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ فَكِرِّ إِنَّ فَعْلَتِكَ بِالْمَرْءِ نَسْوٌ سَيَجْلُجُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الذي يسلى النار الكرة ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلع من تزكى ولترسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السعف الأولى سعف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن اللہ حافظ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 سویا پلوین اتر مغوبی عرم وشنو نو ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله من اللہ اللہ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 دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين. بسم الله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 سَنَجْعَلُ الله لِلْمُنْحَمِدِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ وَارْزُقْنَا فِيمَنْ رَزَقْتَ وتولنا في من توليت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطي وبارك لنا فيما اعطي وقنا شر ما قضيت فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَى وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَى تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْنَ نَسْتَوْفِكَ وَنَتُ نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد جيوش الموحدين المجاهدين فَإِذُ كَانُوا وَمَنْ كَانُوا أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِلْكُفْرِ وَالْكَافِرِينَ آمين اللَّهُمَّ اقْضِ لِلْيَهُودِ وَالْحَنُودِ وَالنَّصَارَى الكافرين وَجَمِيعَ الْكَافِرِينَ آمين اللَّهُمَّ اقْضِ لِلْيَهُودِ وَالْحَنُودِ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البناء ودرك الشخاء بسوء القضاء امين وشماتة الاعداء امين اللهم عليك بأعدائنا واعداء الاسلام والمسلمين امين اللهم اننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَزِّقْ جَمْعَهُمْ آمين وَقَلِّبْ بُنْيَانَهُمْ وَدَمِّرْ دِيَارَهُمْ آمين وَزَلْزِلْ لِقُدَامِهِمْ آمين اللَّهُمَّ أَنْزِلْ بَيْنَهُمْ بَأْسًا الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ آمين ذنب على أعداء الدين اللهم ذنب على أعداء الدين يا قاضي الحاجات اقب حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم احفظنا كما تعفذ عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة يا, يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم على حالنا اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اulina بفضلك ممن سوا اللهم اشف مرضانا ومرضا المسلمين امين اللهم اشف مرضانا ومرضا المسلمين اللهم وفق للمسلمين والمسلمات امين والمؤمنين والمؤمنات امين منهم والاموات اللهم انسوا من نصر دين محمد واجعلنا منهم اللهم اقذل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم بألف سنة تقواها وزكها وأنت خير من زكاها ومولاها وظليها وصلى الله على النبي اللہ دو لوگوں کا ذکر کیا ہے تقابلی طور پر فرمایا وہ شخص جس کا شینا اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کے نور پر ہے اس کے بالمقابل دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے ذکر سے دور ہے اس کے لیے ہراست یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ از وجل جس شخص کو بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کی طرف لے آتا ہے اپنے ذکر کی طرف لے آتا ہے شرح صدر ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے کسی کا دین کے لیے سینہ کھل جائے خاف ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ نشارت والسلام رب سے مان کے کہتے ہیں اللہ ربش رحلی حلی اے اللہ میرے سینے کو کھول دے وہ یس سرلی عمری اور میرے لیے امر تبلیغی تبلیغ آسان کر دے وہ تم ملسانی میری زبان کی لکنت دور فرما دے مان رہی ہے اور ادھر اللہ رب العزت خود بخود حضرت محمد رسول اللہ کو یہ شرف عطا کر رہا ہے اللہ کہتا ہے المنشراخلہ کا سودر اے میرے پیغمبر علیہ سلاۃ والسلام جو نعمت لوگ مانگ کر لیتے ہیں میں تجھے خود دے رہا ہوں کیا میں نے تیرا سینہ فراخ نہیں کر دیا علم نشرح کا صدر یہ اور اس سے پہلی صورت دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے علم یا جد کا یتیماً اللہ انعامات کی لسٹ پیش کرتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما علم نشرح کا صدر کیا میں نے تیرے لیے سینہ فراغ نہیں کر دیا تیرا تیرے بوجھ میں نے اتار دیے ہیں جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی جکا رکھی تھی پھر آگے چل کر فرمایا تھا ان نماز اس لیے یوسرو ان تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے آسانی دو مرتبہ ہے اور تنگی ایک مرتبہ ایک ذکر ہے حالانکہ دونوں مرتبہ ان نماز اس لیے دو مرتبہ ذکر ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں ال تعریف کا لگا کر ایک ہی قرار دیا یسرن کو نگرا بنا کر عام کر دیا دو مرتبہ آسانیاں ایک مرتبہ تنگی ایک مرتبہ کی تنگی کے مقابلے میں دو آسانیاں بہت بڑی چیز ہیں اللہ برماتا ہے میرے حبیب محمد علیہ سرات وسلام اگر تنگیاں آ رہی ہیں تو یہ کچھ چیز نہیں ہے میں نے تیرے لیے آسانیاں فراہم کر دی ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا مضمون تھا جس میں بہت بڑی وسعت ہے اس کو یہیں چھوڑ کر آگے چلتے ہیں اللہ تبارک کا تعالی نے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلاۃ والسلام توحید کا مسئلہ ذکر کر دیا تو اللہ مسلم رج النفی شراک متشا کے اللہ نے ایک ایسے شخص کی مثال بیان فرمائی ہے جس میں کئی شریک غلام ایک ہے شریک کئی ہیں غلام ایک ہے آقا کئی ہیں فیشور سول و سلم واج الم صرف ایک ہی آقا کا ہے اس کا ایک ہی آقا ہے جس کے دو آقا ہیں کوئی کہتا ہے یہ کام کر کوئی کہتا یہ کام کر الجھن پیدا ہوتی ہے جس کا ایک ہی آقا ہے اس کے لیے سہولت ہے تو فرمایا غور اللہ فی شراک متشا کے سول حصے ہی ہے سلام اللہ وجول حل یستیانی مسئلہ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسائل کو وضاحت سے پیش کرنے کے باوجود اگر یہ دین سے دور رہیں توحید سے دور رہیں شرک میں مبتلا رہیں تو یاد رکھیے ایک وقت آنے والا ہے ان کو بھی موت آئے گی ان نم آپ کو بھی موت آئے گی پھر میرے سامنے پیش ہو جاؤ گے فیصلے وہاں ہو جائیں گے ہم کو انصاف اور عدل کا فیصلہ ہوگا یہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے آپ کا ساتھ دینے والے جنتی ہوں گے موت کا تذکرہ یہاں کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ موت آیوش کو موت کا لفظ پیغمبر پر نہیں بولنا چاہیے توہین یہ بات غلط ہے موت کا لفظ توہین نہیں ہوا کرتا موت موت میں فرق ہے ایک موت باعظمت ہے ایک موت بڑی زندت کے ساتھ آتی ہے فرشتے مار رہے ہوتے ہیں تھپڑ لگا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں آخر انفسا تم اپنی جانیں نکالو تم پیش کرو اور ایک طرف فرشتہ اجب آتا ہے پیغمبر کے سامنے با عزت با ادب سے اجازت طلب کرتا ہے جناب آپ کو ہم لے جائیں آپ کی روح قبض کر لیں ہم اجازت طلب کرتا ہے اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے یہ سلام کہہ رہا ہے موجوانہ خدمت میں حاضر ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے جب اجازت مانگی جا رہی ہے تو محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز تھا مدن عائشہ صدیقہ بن صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہتی ہیں حضور علیہ السلاط والسلام کا سر اقدس میری گود میں تھا بین سحری و ہری جب حضور علیہ السلاط السلام کے پاس فرشتہ اجل آیا آقا علیہ السلات وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھایا آنکھیں اوپر اٹھ گئی تو میں اللہ مب رفیق اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں اللہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں مجھے کچھ خبر نہ ہوئی نو عمر تھی ہاں اتا کہ آہستہ آہستہ ہاتھ ڈھلکتا ہوا نیچے گر گیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے تجریب لے گئے پھر مجھے محسوس ہوا جسم کا وزن بہت بڑھ گیا جب تک جسم میں روح ہوتی ہے جان ہوتی ہے جسم کا وزن زیادہ نہیں ہوتا جسم سے روح نکل جانے کے بعد وزن مٹی کی طرح بڑھ جاتا ہے زیادہ ہوتا ہے پھر مجھے محسوس ہوا محمد رسول اللہ تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو چار پائی کو لٹایا آپ پر چادر دے دی لوگوں کو خبر دی کہ حضرت محمد تشریف لے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضرت تو بکر صدیق آئے میرے ابا جان آتے ہی آقا کے پیشانی سے کپڑا اٹھایا اور پیشانی کا غصہ لیا کپڑا آپ اٹھایا محمد رسول اللہ نے نہیں اٹھایا پہلے یہ وقت تھا جب وہ بکر حاضر خدمت ہوتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرماتے حضور اس کو ملتے آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے آج کوئی حرکت نہیں ساتھ کے تو جامد ہیں کپڑا بھی اٹھاتے نہیں دیکھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے عبو بکر نے آپ کپڑا اٹھایا ہے پیشانی کا بوسہ آپ دیا ہے پھر آپ سے مخاطب ہو کہتا ہے اے اللہ کے حبیب محمد علیہ السلام و سلامل مت اللہ کی قد کا طبع اللہ علئی وہ موت جو اللہ نے تجھ پر لکھ دی تھی فقط ذکتا آپ اس کو چکھ چکے ہیں اس کے بعد دوسری بار موت نہیں آئے گی جب زندگی ملے گی پھر موت نہیں آئے گی اللہ اکبر عمر فاروق زور لگا رہے ہیں مسجد نبی میں کھڑے ہیں اور تھوک ظلم سے گر رہی ہے رگیں پھولی ہوئی ہیں بڑے غصے سے کہہ رہے ہیں کون کہتا ہے محمد رسول اللہ فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی آپ پر کوئی وحی کی کیفیت تاری ہے اس لیے آپ بولے ابھی اٹھیں گے آپ فیصلے فرمائیں گے یہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں حضرت اردو مکر گئے مسجد نے عمر فاروق سے کہنے لگا عمر میری بات سنے در عمر سنتا ہی نہیں کسی کی آپ دوسری جگہ تشریف لے گا دوسری طرح مسجد نبی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا خطبہ تھا جس نے کائنات کو درس توحید دیا دنیا کے لیے توحید کے خطوط مہیا کر دیے کہا کائنات والو تمہارا رب زندہ ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو محمد تو اس کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں یہ رب نہیں ہیں۔ اللہ کے شان وہ ادھر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگ ادھر سے اٹھ اٹھ کر ادھر جا رہے ہیں چلے گئے پہنچ گئے حضرت تو میرے فاروقہ جب کوئی آدمی نہ رہا میں بھی وہاں چلا گیا اللہ پر. کہتے ہیں جب میں وہاں چلا گیا وہ بکر خطاب کر رہے تھے اے لوگو من کان یعبد محمدن فیم محمد قدما جو شخص تم میں سے محمد رسول اللہ کی پوجا کرتا تھا سن لو محمد علیہ السلۃ ہو چکے ہیں آپ کو موت آ چکی ہے اور آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد اللہ وسول اللہ کہتا ہے اگر میرے نبی کو موت آ جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے مرتد ہو جاؤ گے اللہ کا کیا بگاڑو گے کچھ بھی نہیں موت تو آنی ہے یقیناً آنی ہے این کا می تم می تور بے شک اے محمد علیہ السلام السلام آپ کو موت آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے پھر ابو بکر صدیق سے یہ آیتیں سننے کے بعد عمر کہتے ہیں پھر میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے میں وہیں گر گیا کہ واقعی محمد توفوت ہو چکے ہیں ایسا محسوس ہوا جیسے آج ہی میں ایسے سن رہا ہوں اور مدینہ کے گلی کوچوں میں ہر شخص کی زبان پر عورتوں بچوں مردوں کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی ان کا می تم ویتون تمام کائنات مان گئی محمد رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں عائشہ صدیقہ نے بھی اعلان کر دیا اور عمر بھی تسلیم کر گئے فاطمہ الزہرا نے بھی کہہ دیا کہ تمہارا کیسے جی چاہا میرے ابا پر مٹی ڈالنے کو انہوں نے بھی مان لیا انہوں نے جبریل کو مخاطب کر کے کہا یا بادا عجاب بابا بندہ میرے ابا جان آپ کو اللہ نے بلایا آپ تو لے گئے ہم جبرین کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں جبریل اب وہی لے کر تو کسی کی طرف نہیں آئے گا الہ جبری لا جنت الفردو سما محمد رسول اللہ کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے یہ ساری باتیں آ گئی پھر رسول اللہ صلح صلح وفات سے پیش تر چل جم ہیں جب موت کی بھی ہوشیاں آ رہی ہیں آپ نے کچھ نہیں کہا مجھے موت کی بھی ہوشیاں نہیں آ رہی آپ تو جب ہوش میں آتے ہیں اللہ کو پکارتے کہتے ہیں کائرات والو سن لو اللہ انموت سکارا موت کی بڑی بے ہوشیاں ہیں مجھ محمد کو موت کی بے ہوشیاں آ رہی ہیں اور اب سے پکار کر کہتے رب اب على سکرات الموت اللہ مجھے موت کی بے ہوشی پر میری مدد فرما محمد کی میں برداشت نہیں کر سکتا میرے بھائیو موت ایک بڑی اہم چیز ہے خطرناک ہولناک سانس کا اکھڑنا ٹوٹ جانا منقطع ہو جانا اور کھینچا تانی کا ہو جانا زندگی کی سانس ختم ہو جانا یہ بہت بڑی چیز ہے معمولی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں رب ابھی آئینی الا سک اے میرے پروردگار میری موت کی بے پر مدد فرما علی غمرات الموت اور کائنات سے کہتے ہیں ان باتوں سے بچنا چاہتے ہو عذاب سے اللہ کی گرفت سے تو یاد رکھو السلام عمام کا تیمان حکم نماز پڑھتے رہنا نماز نہ چھوڑنا تمہارے غلام ہیں ان کا ساتھ دینا ان کی حمایت کرنا ان کے ساتھ تعاون کرنا محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی اہم بات ہے کس کس نے اعلان نہیں کیا حضرت حسان کہتے مَا فقد فقل مثل محمدی حسان کہتے ما فقد الماضو مثل محمدی ولا نسل حجل قیامت کہتے پہلے لوگوں نے بڑے گم کیے بہت سے موت موتا باسوں کو انہوں نے دفن کر دیا تہلی قوموں نے بڑے نبی فوت ہوئے بڑا کچھ ہوا لیکن محمد جیسا کوئی فوت نہیں ہوا مُحَمَّدِي وَلَا مِثْلُهُ ولا الْقِيَامَةِ قیام <يُفْقَدُوا> حسان یہاں تک کہتا ہے بے ابھی من شہید تو وفات ہوں کتنی بڑی بات ہے میرے ماں باپ قربان ہوں اس ذات اقدس پر جس کی وفات پر میں حاضر ہوا اللہ دن نبی المحتی اسن کے دن سوموار کے دن نبی ہدایت والے محمد علیہ السلاق وسلام فوت ہوئے میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں فضل وفات متبلدا متبل یا لیتنی لم لمبول میں محمد رسول اللہ کی وفات کے بعد ایسے پریشان حیران ہو گیا ہوں اور زمان سے نکلا ہے کاش کہ میری ماں مجھ کو نہ جانتی یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کتنی بڑی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے دنیا سے جانا ہے ہر کسی نے موت ہر کسی کو ہے موت بتاتی ہے لفظ موت بتاتا ہے کہ اللہ اللہ ہے وہ حی قیوم ہے اللہ یہی کہتا ہے کائنات اور میں تو زندہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے سب مر جانے والے جو مر جائے گا موت اس کو آ جائے گی وہ معبود ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے مخلصین الہ الدین میرے لیے بندگی خالص کرو الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے جہانوں کا بھائی کتنا اہم اور نازک وقت ہے ایک ایک لفظ نے بتا دیا کائنات کو کہ محمد وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہیں غم زدہ ہیں سب کے سب غسل دینا ہے محمد اور رسول اللہ کو کیسے غسل دیں آقا سے پوچھ نہیں سکتے آقا بتا نہیں سکتے ہیں کیسے غسل دیں صحابہ موجود ہیں تمام کے تمام غسل کے لیے کوشش کر رہے ہیں علی غسل کا متولی ہے اور ساتھی دوسرے حضرت علی کے بیٹے ساتھ شامل ہیں اور ساتھی شامل ہیں صحابہ شامل ہیں لو کہیں کیسے غسل دیں ہم کو کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں کیا کریں ہم اونگ آ گئی حاکف سے آواز آئی میرے پیغمبر محمد کو ننگا نہیں کرنا محمد رسول اللہ کے کپڑے نہیں اتارنے ہیں محمد نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیوں ان پر وہ حالت کاری ہے جس کے بعد کوئی شخص بولا نہیں کرتا ہے وہ بھی نہیں بولے ہیں حضرت محمد رسول اللہ نے بات رہنمائی نہیں کی کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو میرے کپڑے نہیں اتارنے تم نے وہ بھائی میرے آقا نے پہلے تو نہیں کبھی ایسا کیا تھا کہ کوئی آپ کو گسل دے نہیں زندگی اور چیز ہے موت اور چیز ہے پھر غسل دے لیا اب دفن کہاں کریں کیا کریں سب پریشان ہیں کہنے لگا ابو بکر بات سنو میں نے محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی وہاں دفن ہوتا ہے سی قبس جہاں اس کی جان قبض ہوتی ہے یہ بھی فیصلہ ہو گیا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے غسل دیتے ہوئے علی کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپبا کا حیم و میتا یا رسول اللہ آپ کتنے خوشبودار جسم ہیں کتنا مقدس کتنا پاکیزہ ہے زندہ تھے تو آپ سے خوشبو آتی تھی زندہ تھے آپ پاکیزہ تھے اب دنیا سے اٹھ گئے ہیں ما اپبا کا حیم و میتا اب بہت آ تب بھی آپ پاکیزہ ہیں ہر خلی کہتے ہیں ہم نے کوئی چیز آرائش نہیں دیکھی جو ناپاکی کی بات موت کے وقت بہت بہت کچھ ہوا کرتا ہے وہ یہ لفظ بول رہے ہیں ومیتا زندہ تھے اب کیا ہے فوت ہو گئے علی بھی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہ کہنے لگے لحد نکالیں یا سامی نکالیں کیا کریں درمیان میں گڑھ جو نکالتے ہیں کیا کریں ہم؟ دونوں میں بات چل چل نکلی کہنے لگے اچھا دونوں کو پیغام بھیج دو لحد نکالنے والے کو بھی دوسرے کو بھی اور جو پہلے آ جائے گا وہ آپ کے لیے لحد لحد والا ہے لحد نکالے گا دوسرا ہے وہ گرا نکال دے گا پہلے آ گیا لہر والا میرے آقا نے اس معاملے میں بھی رہنمائی نہیں کی کیوں پریشان ہوتے ہو مجھ سے پوچھ لو لیکن حدیث میں آتا ہے اس وقت صحابہ کے پاس ذہن میں نہیں بات یہ حدیث میں آتا ہے حضو سماتے ہیں اللہ دلہ و شک کو حور ہم لاہد ہمارے لیے ہے شک ہمارے غیر کے لیے ہے یہ دانا جو نکالتے ہیں یہ غیر کے لاہد ہمارے لیے ہے ہمارے دوست بہت ہو گئے سب سے بڑے ولی اللہ تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا میری وسیعت لحد نکالنا وہ کہنے لگے یہاں خبر بیٹھ جاتی ہے کہنے بیٹھ جائے جو مرضی ہو ہمارے تیر و مرشد محمد کو یہ پسند تھی تو ہمیں بھی پسند ہے جو ہوتا ہے ہونے دو نکالو لہد شک وہ شک شک ہمارے غیر کے لیے ہے ہاں جہاں مجبوری ہو لہر ٹھہرتی نہیں ہے وہاں پھر شک نکال سکتے اور عرض کی کوئی بات نہیں افضلی تلا ادمی ہے بہرحال آخر دم تک یہ بات ثابت کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ وفات فرما گیا بول جو نہیں رہے ہیں اب جنازے کا وقت آیا مرد آئے چکر لگا کر چلے گئے درود و سلام پڑھتے ہوئے مورتیں آئیں مرد آئے بچے آئے درود و سلام پڑھتے چلے گئے محمد کی ذات پر کوئی امام نہیں بن سکتا دولو السلام پڑھتے جاؤ یہی محمد کا جنازہ ہے صلی اللہ علیہ و وسلم یہ بھی میرے آقا نے نہیں فرمایا تم کیا کر رہے ہو کس طرح تم آگے دلو اسلام پڑھ کے جا رہے ہو میرے آقا محمد رسول اللہ خاموش ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد دوسری بات آتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شخص بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے بڑا ظالم شخص ہے کہ میں مجھ پر وحی آتی ہے یا میں جھوٹ بولتا اللہ وحی آتی نہیں کیا آتی ہے اللہ کے ذمے لگاتا ہے فرمایا یہ ظالم شخص ہے اس کے بعد محمد و اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا سوسلم کا تص کیا ہوا فرمایا کائنات والوں وہ شخص جو سچی بات لایا و لدیجا وہ شخص جو سچی بات لایا یعنی محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات کسی نے پیش کی دنیا نے پہلے یعنی محمد محمد رسول اللہ نے وصدقا اور وہ جس نے تصدیق کی یعنی ابا بکرے اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سچی بات پیش فرمانے والے محمد علیہ السلہ والسلام تصدیق کرنے والے مخصری لکھتے ہیں دونوں ہی تصدیق کرنے والے پیر و برید محمد رسول اللہ نے بھی اللہ کی سچی بات لا الا اللہ کی تصدیق فرمائی اور و بکر نے بھی تصدیق کر دی سب سے پہلا امتیوں میں سے تصدیق کرنے والا ابو بکری ہے و جا بسمت کی وسدا تصدیق کی ابو بکر نے کیا ہوں کیا مانا ہوں ابو بکر صدیق ہے ابو بکر اللہ نے صفت پیش کر دی ابو بکر کیا ہے صدیق المتقول فرمائے ابو بکر اور صدیق صدیق بھی ہے تیروں مرید دونوں متقی بھی ہیں محمد و رسول اللہ بھی متقی ہیں اور ابو بکر بھی متقی ہے متقن دھو سکتے ہیں ابھی ابو بکر کی لائشہ اپنے رب ان کو بہت کچھ ملے گا علی کا جزا المحسن یہ ہے جزا محسن لوگوں کی محسن احسان کرنے والا ابو بکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کائنات والوں میں نے ہر محسن کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا ہوں ابو بکر بہت, بہت بڑا محسن کائنات کے محسن محمد و رسول اللہ محمد و رسول اللہ کا محسن ابو بکر وا سبحان اللہ کتنا بڑا احسان ہے یہ محسن انسانیت محمد رسول اللہ ہیں اور محسن انسانیت کے محسن کون ہیں؟ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ جزا المحسنی حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکات کیسے فرمائے ابو بکر تیرا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے جانی بناتا تو نے مجھ کو اپنی بیٹی دے دی اللہ پریو ہوتا ہے بیٹی دے دینا لینے والے پر یہ دینے والے کا احسان ہے آج لینے والے کہتے ہیں ہمارے احسان ہے تم پر ہم نے تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیا ہے ہمارا احسان ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنائی رکھنے والا وہ شخص کبھی یہ نہیں کہتا وہ ایسے ہی اپنے سسر کی عزت اور عظمت کو سمجھتا ہے جیسے اپنے باپ کی عظمت کو سمجھتا ہے اپنی خوش دامن کو ایسے ہی بھائی سے سمجھتا ہے جیسے اپنی ماں کو سمجھتا ہے یہ ماں باپ بن گئے ہیں فرمائے ابو بکر تیرا مجھ پر احسان ہے جانی تونے تونے مجھ کو اپنی بیٹی دی دی ہے فرمائے ما نفعانی مالو اہاد ما نفعانی مال ابھی بکرن۔ ابو بکر تیرے مال نے جتنا مجھ کو نفع دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا ابو بکر کہتا ہے میری خواہشات تین تھی ایک خواہش یہ تھی میری کہ میرا مال ہو ہاتھ محمد رسول اللہ کا ہو مال میرا ہو ہاتھ محمد رسول اللہ کا ہو بیٹی میری ہو تماد محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم آر چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو آنکھیں میری ہوں ابو بکر کہتا ہے میں دیکھتا ہی رہوں سبحان اللہ اللہ نے کہا بیٹی بھی محمد رسول اللہ کے پاس چلے گی مال بھی تیرا ابو بکر کا محمد کے پاس وہ تقسیم فرماتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اور آنکھیں تیری ابو بکر محمد کے ساتھ ایسی لگا دی قبر میں بھی اکٹھا کر دیا حجر میں بھی ہم نے اکٹھا کر دیا ہے لہما علی کا جزا المحسنی اس کے بعد فرمایا اے میرے حبیب محمد علیہ اللہ درمیان میں توحید کے مسائل آتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے جن کے دل ایماندار ہیں وہ اللہ کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر جو بے دین ہوتے ہیں بے ایمان وہ کُڑتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے جب غیروں کا ذکر ہوتا ہے کسی ولی کے تذکرے ہوتے ہیں تو یہ لوگ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں غیروں کے تذکرے پر بڑے خوش ہوتے ہیں ایسی ان باتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو بندے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں زیادیاں کر بیٹھے ہیں بہت گنا دل میں پھنسے ہوئے ہیں لا تک نحمت اللہ ان کو کہہ دو میری رحمت سے نا امید لا. نہیں ہونا ان سے کہہ دو لا تک بڑے بڑے کیچر بھرے آتے ہیں ہم ان کو گلے لگا لیتے ہیں ایک شخص حضور فرماتے ہیں آیا ایک عالم کے پاس کہنے لگا جناب میں نے بڑے قتل کیے بڑا ذالم پاپی نان گے علی میری توبا کیا میری توبہ اس میں گا نہیں کوئی بےچارا چور کنجوا کنجیا ہوگا ملا انہوں نے تیری توبہ کہاں کوئی توبہ نہیں ہے اس نے اچھا پھر تیرا بھی کام, کر دے. توبہ نہیں دے. تیرا بھی کام دے. اس کا بھی کام صاف کر دیا اس نے پھر کچھ مدت کے بعد جاگا زمین نے جھنجھوڑا شاید تیرے توبہ نکلا ہے چل پھر آیا ایک عالم دین کے پاس اللہ والے کے پاس اس نے کہا ہر توبہ کیا ہے میری توبہ ہاں ہاں توبہ دروازے کھلے جاؤ بیت المقدس میں پہنچو وہاں بڑے اللہ والے بستے ہیں یہاں سے لوگ بہت سا استدلال لیتے ہیں کہتے ہیں جاؤ وہاں وہاں کیا وہ ولی ہے ان کا وسیلہ لے لو تمہاری نجات ہو جائے گی وسیلہ ان کا لے لو یہ بات نہیں ہے جاؤ وہاں اللہ والے بستے جس طرح وہ اللہ کو راضی کر رہے تو بھی ان کی طرف دے کے اللہ کو راضی کر رہے تیرا نکرام بن جائے گا بات یہ تھی وہ وسیلے کی طرف چلے جاتے ہیں بیچارے وہ چلا گیا رستے میں گیا بھی تھوڑا راستہ طے کیا تھا موت آ گئی آگے سینے کو گھسیٹتا ہے اللہ میں تو اسی طرح جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے موت آ گئی اس میں بے بش ہوں لیکن میں پھر بھی توبہ کے لیے آگے سینا گسیٹ کر کہتا ہوں کہ وہاں جا رہا ہوں موت آگی فرشتے موت کے فرشتے آ گئے جہنم کے جنت کے وہ کر رہے ہیں ہم جہنم میں لے جائیں گے وہاں تک پہنچا نہیں ہے جنت کے فرشتے کیا ہے ہم لے جا رہے ہیں توبہ کے لیے نکلا تھا اللہ رب اللہ جتنے خوش تھا دیکھ دیا جاؤ انصاف کر دو ان کے درمیان کیا اگر دیکھو زمین کو ماپو اگر زمین پچھلے گنا کی زمین کی طرف تھوڑی ہے سفر اگلا زیادہ ہے تو اس کی جھنڈ میں لے جاؤ اگر توبہ والی زمین کی طرف اس کی زمین فاصلہ تھوڑا ہے تو اس کی جنت میں لے جاؤ حدیث میں آتا ہے فاصلہ پچھلا تھوڑا تھا اگلا زیادہ تھا فرشتہ ناپنے لگے اللہ نے پچھلی زمین سے کہا امتدی زمین پھیل جاؤ آگے آگے بڑھ جاؤ اگلی زمین سے کہا علم سپر جاؤ تم اللہ کے شان جب نیت میں خلوص آتا ہے اللہ پھر توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ نے فرمایا جاؤ پھر فر لے جاؤ اس کو جنت میں کہ جنتی شخص ہے یا عبادی الذين اسرقوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم لیکن اللہ کی چیز کو کیسے قریب لاتا ہے گلے لگا لیتا ہے انيبوا الى ربكم شرط یہ ہے کہ تم میرے اپنے رب کی طرف رجوع کر لو آ جاؤ اس جانب آ جاؤ گے تو معافی مل جائے گی پھر اخر میں جنتی جہنمی ان سب کا ذکر ہے اور ان کے بارہ میں ذکر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے جنتیوں جنت کی طرف جنتیوں کے لیے اعزاز ہے کہ ہر طرف ہر رستے سلام سلام کی بارشیں ہو رہی ہیں سلام علیکم تم کوئی خوش ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ اللہ کے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں جو سب ہم اب رب کی تعریف کر رہے ہوئی ہے گردن ارد گرد طواف کر رہے ہیں عرش کے ڈر رہے ہیں کب کپی تاری ہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کہتا ہے آج ہم نے فیصلہ کر دیا والحمدللہ اللہ ہے اور فیصلے کے بعد جنتی جنت میں چلے گیا جہنمی جہنم جہن اب بھی رب کی تعریف ہے اس کے بعد سورہ مومن آئی جس کو آخر کہنے ہیں اللہ بخشنے والا پہلی دعائیں تھی یہ اور آیت کرسی پڑھنے سے صبح و شام پڑھنے سے صبح و شام اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبی محمد علیہ السلات وسلام اس صورت میں جامع قیامت کے لیے اکٹھا کر لیں گے دنیا کو رب العزت دائیں ہاتھ سب اپنے ہاتھوں پر آسمان و زمین کو گیند بنا کر اچھال رہا ہوگا اور پوچھ رہا ہوگا لمن ملک لو بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے لمن سب خاموش ہیں سناٹا چھایا ہوا ہے اللہ خود ہی کہے گا بادشاہت آج کس کی ہے ایک اللہ, اللہ کی اور کوئی بادشاہ نہیں ہے پھر اس کے بعد فرعنی قوم کا تذکرہ ہوا ایک مومن شخص کا ذکر ہوا فرعنی لوگ موسا کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ مومن شخص جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا وہ تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو ربی اللہ کہتا ہے تو وہ ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا اس, اس زمن میں ایک بات آتی ہے ابن عباس کہتے ہیں کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں, ہیں وہ بکر صدیق کا موازنہ کرو یہاں صدیق اکبر کے ایمان کا کیسے محمد رسول اللہ کو پل, پل, پل پڑے مشرق پکڑا ہوا ہے آج قتل کر دیں گے مار دیں گے ادھر موساسل حسین کے خلاف منصوبہ بنتی ہو رہی ہے لیکن جس نے موسا کی حمایت کی وہ ایمان دل میں چھپایا ہوا کا